غزل بہزاد لکھنوی آواز و پیشکش راہیل فاروق ایک بے وفا کو پیار کیا ہائے کیا کیا خود دل کو بے قرار کیا ہائے کیا کیا معلوم تھا کہ عہد وفا ان کا جھوٹ ہے اس پر بھی اعتبار کیا ہائے کیا کیا وہ دل کے جس پہ قیمتیں کون تھی نثار نظریں نگاہ یار کیا ہائے کیا کیا خود ہم نے فاش فاش کیا رازِ عاشقی دامن کو تار تار کیا ہائے کیا کیا آہیں بھی بار بار بھری ان کے ہجر میں نالا بھی بار بار کیا ہائے کیا کیا مٹنے کا غم نہیں ہے بس اتنا ملال ہی کیوں تیرا انتظار کیا ہائے کیا کیا ہم نے تو غم کو سینے سے اپنے لگا لیا غم نے ہمیں شکار کیا ہائے کیا کیا سیاد کی رضا یہ ہم آنسو نہ پی سکے ازرے غمے بہار کیا ہائے کیا کیا قسمت نے آ ہم کو یہ دن بھی دکھا دیے قسمت پہ اعتبار کیا ہائے کیا کیا رنگین خیال سے کچھ بھی نہ بچ سکا ہر شے کو پور بہار کیا ہائے کیا کیا دل نے بھلا بھلا کے تیری بے وفائیاں پھر رہ دوستوں کیا ہائے کیا کیا ان کے ستم بھی سہ کے نہ ان سے کیا گلا کیوں جبر اختیار کیا ہائے کیا کیا کافر کی چشم ناز پہ کیا دل جگر کا ذکر ایمان تک نثار کیا ہائے کیا کیا کالی گھٹا کے اٹھتے ہی توبہ نہ رہ سکی توبہ پہ اعتبار کیا ہائے کیا شامِ فراق قلب کے داغوں کو گن لیا تاروں کو بھی شمار کیا ہائے کیا کیا بیجاد کی نہ قدر کوئی تم کو ہو سکی تم نے زلیل و خار کیا ہائے کیا, کیا؟